احباب کرام منحج کارپوریشن برائی پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن جدہ کے لیے باعث افتخار و مسرت ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کردہ فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف بالشیخ محمد مکی مدرس مسجد حرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سمعت فرمائیں الحمد للہ ہر اشرف المبیا و سید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 يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد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 او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام اج کے درس میں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 یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہیں باعدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ ایک عرب باعدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان عرب عربی بولنے والے عربی جاننے والے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 اذور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جو ہے آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا آفرین سے سیدنا دن آدم علیہ السلام سے تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا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 تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا یہ اصل میں اس کو معلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ کابۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے یعنی یہ اعلا ہے اعلی مانا بلند اور یہ جو ہے اسفل یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلا ہے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 اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا بچوں میں بھجوا دیا کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادل غیرتھی ادھر ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں تو آپ نے فرمایا ان اللہ عمر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے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 تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار تھے اللہ ہمیں مب... آ... کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو عزم لازو... لا لا اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا ہس پاہو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 ون عمل اور جب جنگ عہد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ کی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبن اللہ ونعم وکیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی اتنا بڑا الزام لگا امہات محاۃ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 سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تو اب جناب سیدنا علیہ السلام کا پانی ختم ہوا بی بی صاحبہ صفا مربا پہ دوڑی صفا پہ چڑی مربا پہ گئی مربع پہ چڑی صفا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 صد کہتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند, بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی صد بنائی تھی جیسے سد سکندری جیسے سد یاجوج ماجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی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 اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی, بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے اگر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستاربا کہ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 اور نتیجہ یہ نکلا گیا اگر وہ کھجوریں وہ سیدھا ہو گئیں اور وہ گر گئیں تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو, جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور جیوں چاٹنا شروع دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتا ہے ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا وہ تو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 کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاطرے پر تھا اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہے اس وقت تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی یہ تو بعد میں الحمد اللہ فضل کے ہر سال اللہ کی سے عادت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو اس جگہ تو کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو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 بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی کُبیس یہ جو پہلا پہلا جس قریب پہاڑ ہے جس پہ اب حلات ہیں یہ پہاڑ ابھی کبیس اور اللہ کی شان ہے کابۃ اللہ اول ابی یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اور ابی کُبیس اول جبل ان وزیع فی الارض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا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 مشرقی مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے ارشاد فرمایا میں با کا نبراہیم یون و سرانی ولا کن کا ننیفم وما کان من المشرقین اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نسرانیت پہ وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائلو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے اور نہ وہ مشرقین میں سے تھے تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا ملت ابراہیمی تھی سب سے پہلے عمر ابن لحائی عمر ابن لوہئی ایک شخص تھا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 کہ جب تلاوت ہے قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو تو اس طرح امال کا میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی تو عمر ابن لوہی کے دماغ میں بدنی کیا ہے کہ ایک, ایک نئی چیز ہے تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کابت اللہ میں رکھیں گے تو سب سے پہلا بت جو عمر اب نے لے کے آیا وہ حبل تھا اس کا نام تھا حبل <تباس> <تباس> وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے خدا تو نہیں تھا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 جیسے ہمارے روافذ نے بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھلا گول سا بنا ہوتا ہے وہ سجدے میں وہی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرب و بلا کی مٹی ہے تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی انہوں نے جناب تنگ کرتے مشرقی نے مکان نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ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 یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدین منورہ میں آباد ہوئے اس وقت مدینہ منورہ کو یسرف کہا جاتا تھا یہ وہاں کر آباد ہوئے ان میں کئی قبائل تھے بنی قید تھے بنو نذیر تھے بنی قریض تھے اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے جب بن نصر یمن کا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کے بعض احباش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 تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احترام میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں اب میں نے توبہ کر لی اس نے توبہ کر لی کابۃ اللہ کے نہ گرانے کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کابۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں تو اس نے علماء یہود سے کہا کہ انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایسے اللہ پہ تم گلاف چڑھاؤ تو سب سے پہلا گلاف چڑھانے والا وہ طبعا کا نام سال اس نے گلاف چڑھایا پھر یہ گلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گلاف پہ گلاف چڑھتے گئے گلاف پہ گلاف چڑھتے گئے تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان گلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ اے گلاف رکھو بھئی اتنے گلاف تو نہ چڑھو تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی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 تو یہ نسی قبیلہ جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر ان نے کہا بھی اگر ایستا آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے صبح جب ابرہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بےحرم تھی اس نے کہا یہ کس نے کی اس نے کہا صاحب صاحب بات بات ہے بات ہے ارب کبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اور کسی کو ہمارے کابے سے کیا دکھ ہے تو تحقیق پر جلا کے بھی ہاں یہ تو نصیب والوں کا کام ہے جو مکے کے کابے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح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 البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا کیونکہ بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا بادشاہ کا عہدت جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کوشی دوستی ہو گئی آپس میں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 اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کابل اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں تو بیچارہ قیدی دی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 سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو جناب چل پڑا اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے دیکھے پھر کانپے کی طرف موڑو کانپے کی طرف موڑے وہ برق کر کے بیٹھ جائے اس نے کہا یہ عجیب بات ہے ہاتھی کیوں نہیں جاتا اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کانپے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے.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 گھاس دیکھا جیسے روندہ ہوا ہو گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے روٹ ڈالے بعض کہتی ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا گرنے لگ گئے مرتے مرتے ابراہ مر گیا تو یہ وہ سال ہے جس میں فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا تقویم نہیں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 آج کے سدرس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا و عصاب ہی وسلم و تسلیم تصیرن تصیر کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں آج سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرمانے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 زبانیں گنگ ہو جائیں گی قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پہ آنٹ نہیں ہو سکے ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر پر کروائے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول آئے جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے